تو تو جلسہ نہیں تو... نہ نہیں... کوئی آم فیصلے دوست نے دعوت پہ یاد ہے مسائل وضاحت اور دوست یہ استعمال کیا چیف کتابات تقریباً چار پانچ سال بند نے دوست با... پوچھتے نا یار کتاب تیروں شروع ہوں گے میں تاریخ لکھ لو اسلام گیا, اسلام گیا, اسلام گیا. سبحان اللہ! ملک جنہیں چر اسلام تاب چر کتاباں پابندی رہنی اسلام جدو شروع ہو گیا کتاب شروع ہو بال دوسری مرتبہ کا بات سن لو کہ دل سے ہم نہیں اگر کسی نو میری گلے کوئی اعتراض سوال ہوگا تو وہ سوال کر کرے گا میں جواب دیا گا اب وہ بحث نہیں اجازت نہیں ہوئی سڈے دلی سمجھ رکھنے والا گنج بیٹھا جنو اپنی کاش کا جوڑ سمجھا اور سوال شرط ہوں کہ سوال اس بندے کرو نہیں یعنی قابل اعتماد بندہ نہیں تو لگتا تو سوال کرنا جائز نہیں سوال اس بندے تک کرید ہے کہ قابل اعتماد ہوئے کہ یار تین دن سمجھ رکھتا ہے صحیح جواب دے گا سوال ہو چیز ہو سوال کی اجازت ہو باس کی نہیں ہوئے گی سمجھ لگی گل گل کرتے گڑ پی جے چکے گلا شروع کر دیں شرابا فساد پا دیں جناب کے سامنے موضوع ایسی شہر بنا رہا جی تمام مسائل نمو سارے مسائل اندر اور اگر کسا خبروں تامل سنتے رہے تو سوال کی گنجائش رہنی ہی نہیں <mañana> سوال تو بندہ تا کرے جو گنجائش ہوے یہ ہر جواب پہلو سوال تو آیا پھر میرا روے سخل جس मसले आयनात सारे प्रसादों का मुद्द कु हुक्मरानी सारे प्रसादों का मुढ़ کافر کی حکومت کافران کی حکمرانی کافران کی سیاست ہے سارے فسادوں کا جی. میم دوست کیا جی اقائد بولیا بول جی جیس گل سے میں بول رہا جی میں آپ کی بلچا ہے سارے فساد کا مڈ جن نے باطل مزہ فرکے سارے سارا کا مڈیو کہ میں جب یہ چیڑا گا وہ سارے آ جائیں جدو یہ پتا گا وہ سارے لانتی آ جائیں گے ہوں نے جرائم یہ قانون جرائم کے سزا ہوں دی. فرنگی قانون کی سزا اسلام کی سزا ہے سزا ہے جرائم جرائم ایک ہوں فتنا جرائم کتنیا کو جم جرائم کتنیا تو بنتے نے اللہ تعالی نے کر کے فرمایا پرانے مجید کے اندر تو اکبر من القتل میں قتل سے بہت بڑا کیوں فتنے تو کئی جرم بن گئے ایک جرم کو انہیں جرائم نہیں پیدا ہوتے جنہیں فتنے تو جرائم پیدا ہو جاتے ہیں بیج رتبج رکھے تم میں دا بیج ہے تو, اس تو کنے لگ اللہ بندہ ہو ہے مرے تما تما و حقیقت بیج ہے نہیں تمہیں لگے پائے نہیں اس نے سکاوار اسی طرح پکنا جڑا ہے کہ سارے جرائم اور فسادات کا بیج ہوں بے سرج بھاوے لگے گا اور بے وقوف بندہ احمد بندہ چھوٹا سمجھے گا سیاح بندہ جا کے ہاتھ رکھے گا وہ آخے گا نہیں اصل یہ اسی واسطے سڈے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریعت دلدر اتنے ہیں سارے حرام کر دیتے جائیں سارے نجائز کر دیتے تاکہ فتنے جب فتنے نہیں ہو جرائم نہیں ہوئی ہوگی نہیں ہونے گل نمل لگی کیوں اللہ تعالی خیو خاص اللہ تبارک وا تعالی, تعالیٰ انسان امن نو پسند کردہ رحمت پسند کردہ سکون پسند کردہ دنگے فساد قتل و غارت وارا نو اللہ تعالیٰ پسند نہیں پرمادہ لہذا اس راج پاس نے اپنے آدل ونساف اور اپنی حکمت اور اپنے علم کے نام جہاں سام شراب کا قانون نظام اثر فرمایا اس کے اندر نے سارے جائز سارے روک دیتے جوکے گرائم سمجھ لگی کی گل جا کا قانون ہوں نا کاسر کی حکومت کی وہ سارے فکنوں کا مل ہوں گلجو جرائم کا حکومت یا نہیں وہ بیج بھی اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر کافر حکومت نو فنا عظیم فرمایا اور جہاد اسلامی کتاب اسلامی اسلامی لڑائی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے اس سے ایسے نیا کہ لڑے مسلمانوں جہاد کرو تو اس واسطے کرو کہ تفارتی حکومت جس کو کتنا اللہ فرمائے وہ فتنہ ختم ہو جائے کا تیر الم شرقین حتہ نہ تکو ن فتنا سے لڑو یہاں تک فتنہ ختم ہو جائے اللہ کی ختم ہو جائے فتنا تو فتنا تن علا لا تکون فتنا تن یہ جی تنوین عظمت کی ہے یہاں پر یعنی فتنا تن اور عظیم کتنا ختم ہو جائے سمجھ لگی یا پھر ہے تنویر تنقید بھی بڑھاؤ تو پیچھے لا نہ داخل ہوا کرا پھر ایسا مسئلہ پڑے گا ہر قسم کا فتنا ختم کر دوں گا یا فتنا عظیم ختم کر دو وہ کفار کی حکومت ہے Yes, تفار کی حکمرانی نصیحت رولی نہیں یہ شرارتیں نہیں یہ فرجے بازیاں جو کچھ چلتا پیا رواج وہ نہیں رسول اکرم سلسلم شرح کا راز کھول رہا شرح کا راجمت کھل گیا انہوں نے جان چٹ جانی ہے سارے پترے فساد لانتا تبے کھڑے نے اور اتنے رکھے جے جی چار لاہن آ گئی رسام چار لاہن آ گئی آ گئی شخصیت پرستی آ گئی ہے شخصیت پرستی میں فلانے لیڈر کو مانتا ہوں فلانے دلاس کی رابر کو مانتا میرا فلانا پیر میں مننی ہے آدمی شخصیت پرستی جی بابا شخصیت نہیں حق پرست پرست نہیں میں بندے شخصیت پرست ہونا چاہیے شخصیت پرست ہی بہت پرستی ہے حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ بہت پرستی کی مانند ہے یہ شخصیت پرستی کرنے اسلام ہے جو شخصیت پسندی پسندید اجازت ہے پرستی کی اجازت کو نہیں تم امام عالم ابو علی سب پرست نہیں کر گئے اعظم مامیا کا منگوانی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میری بات حدیث کے خلاف اسے جرمانے گھر حقیقت شبل دیا حالانکہ ان کی گل حدیث کے خلاف نہیں لیکن سڈے خود والے کو شریر اگر انلیل کوئی ایسی ملی ہے جس نال انہ نو امام صاحب دا مسئلہ اس دلیل کے خلاف اگر آیا تو انہوں نے تمام صاحب سے گل چڈ دیتی ہے شکرتا نے شکرتا نے چڈ کے دسیا کہ اسا شخصیت پرست نہیں امام پسند یا امام پرست نہیں ہات پرست حالانکہ سبحان اللہ امام عالم مکو نہیں تھا وہ تو ایک اجت ہے دلیل ہے لیکن اس کے باوجود میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ آخر نبی غیر نبی میں فرق ہو جائے نبی اور غیر نبی میں یہی فرق نبی کی ہر بات ماننا پڑے گی باقی کسی کی ہر بات اس وقت ماننا ہوئی جس وقت کہ وہ نبی کے مطابق رہے شریعت کے موافق رہے گا پھر ماننا ہوگا ضرور سمجھ لگی غلطی شخصیت پرست دلانا چاہیے تھڑی میرا پی رہے میرا فلانے میرا کو نام بڑا پیر خدا رسول پہ رہ پیر ہوگی وہ جہاں چلو پیر ای ہو جڑا بے نفس ہوا نفس مزفا ہو روح ہوا ہو چکا ہوا سرکاری نفس گڑا ہوئے جانا سمجھ لگی پی ہوتا گول پیر ہوجا نبص پیر شل بھی رکھیے پیر ہواجا یعنی بے نفس نقص مزک ہو چکیا ہوا گلیاں ختم اللہ تعالی دی سفت رنگیا گیا بندہ اس لئے ہوں اللہ کا پتی اس طرح دی ہوا کرے لیکن پرتش بھی جا کہ یار خود سمجھدار ہو وہ گناہ سے ولی کو ہے سے اللہ اولی کو گنا ہویا رسول اکرم اللہ تعالی وسلم نے سنسار ہی ہونا صحابی اور کروڑا ولی رنگ کے صحابی کے برابر نہیں ہو سکے بلکہ گھوڑے نکل گھوڑا جس گھوڑے جہاد کی رسول اکرم صلی اللہ عصمت ہو گئے فرمایا اس گوڑے کے نکی جی محل اڑ گئی وہ پروڑا والی تو ہو گئی <laughs> <laughs> صحابی کو شا... جناح ہو گیا جنا شروع کر دئیے بولو صحابی کو جو جنا جائے... شروع کر دئیے شروع کر دئیے کی ویکا گے ایک پاس سے صحابی کا عمل آ گیا ایک پاس شریعت آ گئی آپ کا ملوط رکھنا یہ شخصیت پرستی کی لانت بڑی وڈی آ گئی میں لانتی کفر بغیر جو مرضی اجکل کی ج اسلام لانا اور پیر جمنے بازا کر دیا تھوڑی کی اور سن لو پیر پیر واسطے نماز نو سمجھے عبادت نو سمجھے روزے نو سمجھے آج نمجے داڑی چرکے پگ چرکے آج کرے جا ابراہ کرے بس آوے جاوے پیسے ونڈے مدرسے کرا لے بائٹ مرشد آن کی دلیل اور سنو حقائق آمال کے اور جناب تو سب تین فن یہ مکمل سمجھے. سمجھے نا نا اور سمجھن تو بعد اے دیتے عمل جنا پرارت کی شانسی پکس کے شیتانتنے بغیر سوفیات اولیت کی تربیت بہت بڑے بزرگ اور امام پیشوا ہوئے نقل کی حدیقہ ندی میں پڑھیا سارے زمانے کتاب پڑھ جائے شاخل حدیف کے فلان جو جن لوگ جو سی جان فرمایا جنہ چیر اللہ تعالی واملوں کی صحبت فکیر بھی بہ کے نفس اور شیطان شیتان دیا شرارت فیتنیا نئی فرمایا اونا چیر پاہوے سارے کتابہ پر مایا چیئر سارے تک دیا کتاباں پڑھ جائے مرے گا ہاسٹک حاضر ہوگی پک میں پرہیز جاڑے گی دولت میں سیٹ نہیں گئی نفس دیا شرارت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے کی فکا دیتا ہے فرقہ تاریخی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کی فائدہ مند نفس, نفس دے واسطے کی نقصان دے سارے کچھ سمجھنا سے جاننا نو فرمایا گیا اللہ تعالی جس کے ساتھ جہانوں کی خیر دینا دی کہ وہ نفس کے تمام نقصانات دے تمام فوائد نان لینا پچھان لینا کہ یہ میرے آج سے دولت کا سبب ہے یہ جنت دے دنیا کا میری بربادی کا سبب ہے جی چ میرا پیر بادشاہ بادشاہ بندہ چی آئی لگی وہ نام برا آئے تو آم برائے سارے پیر نے سپارے نا بن گیا جی سفا کی ادے سفید کی گل پوری ہو سکتی ساری پہلے بازیا گلا بخاری مسلم صاحب کتاب حدیث, حدیث نکلی جائے سارا جو کچھ بڑھیا پیا تصور و رسول اکرم صلی اللہ و تعالیٰ علیہ وسلم جب امین علی حدیث کے اندر ہوتا ہے انہاں پوچھا مال ایمان مال اسلام مال احسان ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے احسان کیا, کیا ہے ایمان آپ نے عقائد بیان کی ہے اسلام آپ نے اعمال بیان کی ہے آم احسان جس کو تصور احسان فرمایا کنج رب کی عبادت کر خرا ہو اللہ تعالیٰ عبادت کر گویا پیا ہو اگر توں کم از کم یہ ہونا کہ اہم تیرے احتیاط پکا ہوئی مقام حاصل کرنا ہی پتا ہو سکتا ہے جنوح حاصل ہے کنا مشکل ہے کہ, کہ ایک بندہ اندروں، خیالات سب ختم کرتے جلال کے تصور دم ہو جائے کہ ہما وقت جنو دل جاری ہونا صلی اللہ علیہ وسلم دل جاری کا جو وکران ہیں سلنڈے دل ہونے باندر کو باندر لوگ نے لگ اپی نہ مطلب کی نکلتا ہے کہ دل اپنے دنیا تو خالی کر, لائے, کر دنیا دے خوف دنیا دیا لالچا ہر چائے تو ایک دل نو خالی کر لبی پہجے اللہ تعالی تو سوا تیرے دل ہے کہ اللہ کر کے گویا بے اے اے حال کاما وقت دل لئے دے کے اس لیے لینا ہے جسل نفس دیا تمام گندیا سرت ڈب جان اور اللہ کے ولی کی سنگت تربیت یہ کتاباں قدیم سمجھ نہیں آئے سمجھ آئی کہ نہیں آئی دوسرے لگتا ہے کہ آپ یہ لینا غیر تو خالی ہو جائے ای رب دنیا دا کام بھی کرے نا پاس کام اور صحبت تربیت ملتا ہے آم بندیا نو ہوں اللہ تعالی فقیران کی تربیت پا لے یعنی دوسرے لفظ رب دے بندے تیار ہو وہ اپنے رب نہ ایڈے مخلف ہو جائے دنیا کا رب سپراستا نا جو دین رکھنا میں آج کل مولی دیکھے نے وہ دین کام کر دنیا کرتے اپنے کرنا مدرسہ کلے گا مقصود اپنا کٹ ہونا ہے باہر ڈیمت لکھی ہونی مدرسا نہیں پہچان جی ہونا مدرسہ دی نقصان نہیں آن دینا اپنے مدرسے کا نقصان کر لگ گے حکومت اگر مداخلت کرنا چاہیے تو مدرسہ بند کر دیں گے لیکن اپنے دین کو فردی اپنے غرا برادر بھی گوارا نہیں کردرسہ ہونا تو مدرسے نو نقصان دے گا دی جس لانسی دا پیٹرول پمپ ہے <laughs> <laughs> <laughs> مدرسا پٹرول نقصان دین نو دے گا مدرسے نو ہمیشہ مدرسے کا ہمیشہ فائدہ کرے گا مدرسے بڑھائے چڑھائے گا گٹائے گا یہ گل سمجھ آ رہی کہ <ل commencement> <سأ Salesforce> جی یہ میں موٹی جی گل کرنا یعنی ادو شاخا کٹ کر کے آپ ودائی جائے گی میں پلیے بس قانون پر سور گل کر رہا کہ مدارس کے اندر اگر چودھری نواب علاقے سے رہی حکمران مداخلت کرن کر ایج نہیں تو این کرو ای چلاؤ تو این چلاؤ آ پڑھاؤ تو ای سکھاؤ سمجھ لو دی مداخلت گوارہ کر لیا پیٹرول پمپ دین دا مدرسہ نہیں کوئی گل کرنا پیا تو ہلا کون نبی اکرم صلی اللہ وسلم لیا چاہنا ہے گل کرنے شرح کے مطابق چوک گل کاب لگی اس طرح پیر جہاں ہے جا پیر ہوا بات کی حق اللہ کا بندہ وہ دی وہی نشانی ہے کہ مریداں نو خدا رسول دا سچا دین ڈنکے کی چوٹ سے دسو دین کی قدر بچھا گا دل مردا نو زندے کرنے کا مسئلہ کیتا ہے اللہ رسول دی محبت آئے نبی دین دی محبت آئے اللہ رسول دی محبت دی ہے. رسول اللہ دین دی محبت دی دلیلی ہے جن و نبی پاک دین محبت نہیں اور اللہ رسول دا دشمن تو اللہ رسول دا دوست محبت, محبت او منافق دے بے ماں میں جڑا دین نال ویڈ LEKHAE دعویٰ کرے اللہ رسول دین محبت دا Uh, اللہ ری دی مار کے آ کے ہاں جی ماشاء اللہ چینوی کر گئی تھی چلی گئی ہے استعمال ہو رہی ہے ہر کسی جناب جی گلیاں وقےفا وا ریے وہ تھلیا تھی تھلا مریض بھی دلہا تیر کا بنے گوارا نہ کرے کہ کپڑا کیوں کیا ظاہر ہوں کہ یارو وہ پیر ایسو ہوں جہاں کہ سونے بلا والر بھائی جد تھوڑی میتھ ہوئے گرف کر لو پگارت نہ بڑوں بہن چنجر کا پترا رنگ نہیں گنتا فرد رب دل کے اندر پیر بھی پیدا کر سکیا وہ کنیا سمجھ پیروال سمجھ بھائی چندر جا کہ عورت مردے کا گیرت والا <سؤال> ہو مردے کا گیرت والا ہوئی دیکھے نہ اسی بھی بہن کسی نو معلوم ہوا کسی بت محلہ ولا فلانی ووٹ لڑتا فلانی نو ووٹا کڑا کی آپ تو کھڑیے لگ دلانت ہے پیر آپ کلو تو کھڑی سانو ایک گانا جی میں فلانے آستانے سے مرید ہوتا فلانا وہ گنجے پارٹی کا مرید میں جائے یار میں گنجیا کا مرید ہو جا گنجا شریف آسان کر دیں گے آسان آستانہ گیا گنجا شریف باہر تک میں ہے پہل خلافت سن ولیاں تو ہوں جد ووٹلی نے خلافت کتوں لبدیا کسی پیپل پارٹی تو اگلے بتائیں لینا پتہ نہیں اکل چور کھے گئی ٹکٹ ختم ہو گئی چلو مردے اور زندہ میں یہی فرق ہوتا ہے مردہ سکنا ختم مردے دیاں سوچا کیوں کہ مرنے کے بعد دار ہے دارالعمل نہیں دنیا دار المل ہے اتر کری دے اتے وڈی دے نہیں جگہ نہارمل ہے فکر ہوتی ہے امل عمل جب ہے پھر نہیں اوتے نہیں ہونا فکر ختم اس کے عمل کا مسالے فکر جس بندے دیا فکر ختم ہو گئی اکل ایمانت جس قدو کو ایمان نہیں ہونا چکل نہیں آ سکتی یاد رکھنا لا یا میں حیران ہاں تو مسلے اج دے کروڑا مسلیاں دو دے دو دے حکومت کر رہے ہیں جنہوں اللہ آخر بے اقل پر جہاں بے اقلاقے تھے محکوم بنے نے پہو کار میاں نہ ڈگری دئیے تو مک نہیں گئی خیال ہے یہ مطلب ہے خود آخر سنڈو دینے غلطی ماما خود معافی منگی بےما چھوڑ دے بھائی اگریز دیا نئی مطلب بیا نو بدنا کرنا ہے جس نبی تابے داری جلدی سن رسول <سؤال> نو چڑ کے ماں چھوڑتے چلتے پینے نویس بدن ہونی چاہیے مومن وہ بتا موم کی دنیا کے اے نبی کو ماننے والا کسی ٹرافک کا معقوم غلام نہیں رکھ سکتا ہوں وہ صرف اللہ رسول کا غلام ہوتا ہے کائنات اس کی غلام ہوتا ہے مراد بھائی مال کسم خدا بھی کر کے جدھر ویکیتا ہے باندرا تک پانڈرا میں جگ بھریا کھڑا ہے جنو کھوتا نظر آتا ہے سمجھتا ہے بھی ہے کچھ بھی ہے کچھ بھی بھی ہے او ہیں سمجھ لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا. امتی. اقلانے اکلو سیاح پاگل کے ہاتھ دا کہ پاگل پاگلوں کے بولو سیاح پاگلوں کے ہاتھ دے اقبال دیا گلا سنا کہنا متا ہے خلانت ملاق اقبال آدھا ہے قوم ترقی کر دے گی اقبال آندہ قوم برباد دے گی فرق کہ نہیں ملا جرے گا ماشاء اللہ دل ہے سال سے آئی سورت نہ پاوے جانے نہیں جان حقیقت نہیں جان دشمن سجن دی تمیز نہیں سی سارے فرق ہوئی ہر چان آ گئے چاند ہو گیا جب چان ہوا سب تمیز آ گئی ہیرت پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور بےمان میں پتا ہی نہیں گیرت ہوں رب کا سمکی بریا ہائے ایک سیکرا دے کے مین فرمان لگی گیرت نہیں کہ جڑا اپنی سانبے آخر کی رسم خدا لیک گل برکت دل ایسا جنگ ہو جیسے لکان پچھے مرتے پھر میں چشتی کر لو سارا جاگ لوگوں بنائے بنایا بنا رہا دلہ بنا سکے نے بنا فرنگی فرنگی گلام نے می دلہ بنا نہیں دلہا کٹ دا دکھا بنا بڑا فرق دس بندے لے کے ایک بندہ آیا سارے منہ مار ایک بندہ باہر ڈرو لگے کی ڈب مرو منہ تو دیکھو جا منہ تو شیشہ شیشا پالیا سارے سیانے سنج کے تو ملی نہیں میں بخار لگی ری بغیر ترنگی بنایا کلا بنایا میں لوان ج وہ دے رہے نے گلا وہ بنا بنا خیر بہت اٹھاٹ اڑکئی گلا ہو پیر کی کرے دل اندر مرید سے بولو سا بال کر میرے فکر دیکھا خیرت تے فکیری درویشی تو دعوی کرکرے غیور بہت غیرت آیا بہت درویش آ جڑا گیرت والا درویش تالا غیر تالا کہ جو سجے کو لمبے نبی پیغام سنانا جا نہیں اسلام کی تلاسلم شریف تہاروں میں آزیز کر دینا آپ سلالسلم پروا کر کسی نے گارے دروازے تھا نہیں کچھ درتی مارے پروایا اگلا اٹھ دی اچھ کٹ دے میں سچی دسو کسی کے دروازے چیت ہی کھانی دھانی جہا رسول اٹھا چرم قرار دے رہا اک جیسی کیمتی شہ اگلا کرتے سردار فرماج اک ہے میں محمد دیکھ آئے تو بریو جما میں نہیں پڑا گا کہ اک کیوں کٹی میں نہیں پوچھا گا اکھ کیوں کٹی چا سچی سو کی نبی دروازے کیا ادر کھوتی ویک قرار دے رہا کیا اندر پکسے پیٹیاں دے ویکنے نو جرم سمجھتا پیا رسول ہے یا دکھو زمیر زمین کر رہے نے بولو بولو بولو جہاں گیرت والے کو گیرت سمانا کوئی جان گے میں وغیرت نہیں بغیر جیسے گل قبول نکلتی جیسا یا سب کے جاوا لیا کھے گلے گا یاد رکھا میری گل گلا سجد لمبیا یہ سبق پڑھا رہے اک کھ اک کٹن کا جو فرما رہے اس وا ایک بہن دیا پہ نبی تھانی سانی ویک دروازے دروازے <laughs> دیدیا دیدیا کام بنا دار. بی نے لقب نہیں رسول اللہ کی شریعت باہر عورت پائے نہیں باہر ٹرالے کا مال ٹرک سے پاوے زل مے کے انصاف اچھے موٹر سائیکل تر سوار بہ جان پہ آدھے वजन <laughs> जन पाए, जाए। चलान। ते चलाने, धी सारे पाए करें। ने उल्टा तरक्की उल्टा ही नाम और खुदा की लानत कि سے پائے گوڈی کر رہی ہے واپس بھی گھومنا کتنے شاپ وی نا بازار پھر آن کس کی عورت باہر کام عورت نازک مدنے دی پکا در کر درم آنی چاہیے چکے وزن نہیں چک رہا آپ کما لکھ دی اوانات تو اونے نو موت دے نکل دیئے اگر قانون لیکن پھر قدرت کا نظام ہے اس چلانے پھر دل کے پھر اولاد کی کشش پا دینا ورنا یہ نو مہینے چکڑا باہر ایڈا کام اسلام نے شفقت کی مہربانی انصاف اسلام نے باتی کے بوجھ پی بجائے صرف ایوج پایا ہے بال جم عت محسوس کر گھر جہاں تو کم کر شان مرد نیدانے نبی شریعت نے عورت نو گار تا کریں جی <laughs> और यार जिस थे, गर गर थे भी पाए जा सौदा ट्रक ते ते, ते पे ट्रक का सौदा कार पेला यारहरा ने میں بڑیاں بڑے تجربے حالات ویک وے جن اکھاشا کر کر کسی بہن باہر نکلتی ہے ٹوپی والے پورے ہوں کو گھر بہت باہر نکل دیا نال چنے کوئی کوئی چاچا وہد کوئی پچھا وہد کوئی چھاتی سے باہر ہے کوئی کد کاچ وئی رنگ راول ویکدھر گلا کرتے فلانے کی ایس کد کا ایس رنگ دی ہوں تین کنجر پہلے سنایا کہ کمیز تری کالی کے سونے سولہ والی جیڑے لانسی فل بھی گیم لائیں گے پر دی دی تے جو بول اپنی بہن نو بہت چوری آؤ ہال لیا گرت آخ لانا تیری دھی بہن بھی ہر شاید گرد آ سمجھ نہیں لگی ٹھیک ہے بڑے پیر سنو بہت بڑے پیر چھوٹے پیر نشانی وڈے پیر کیشانی دل پورا خیال پیدا ہوئے مشرق پیر مغرب ہے. اپنے روحانی نمرسا تو, تو خیال پیڑا سمجھ جائے اوکھ رب کو فرجاد شروع کر دے مولا بچا مرید مریدے اپنے روحانی تصرف تسرت طاقت نال رات کو روکے حضور میاں شیر پانی رحمت اللہ علیہ آپ کی گل مشہور ہے آپ سرکار کا ایک مرید سکھڑی سے عاشق ہو گیا سکھڑی عاشق شک ہوا موقع ڈھونڈیات منجی دیکھا کش نیا کسی گلط آسیا اگلے دن پھر گیا سویرے آئے پھر سکھ کوئی نہیں شام جائے سکھ کار جمعہ تھی کیسی؟ میاں صاحب نیبر چڑے جمع کردیا کتاب کردیا کردیا فرما دے بہلی وہ ہزار کرو میرے کو نیت سکھ نہیں بنیا جہاں سن کے جا تو وہ بھی پی لگی وزاحت پیرتی کافی ہے بڑی عقل والے واسطے اشارے کافی سمجھ آ گئی نہیں لانت آ گئی گل گردن تو نہیں پہنا دوسری آ جماعت پرستی جماعت پرستی انصاف نہیں رہ جماعت پرستی کا مطلب साधी जमात का बंद जो मर्जी करे सब चीज भावे गलत भी करे नंगा भी बैठा माशाला जन्मत कपड़े पाई बैठे <laughs> दूसरी जमात का कपड़े भी पा के बैठा हो जाए आदमी की پارٹی پرستی میری پارٹی کا بندہ بھی ہوں جبا پرستی پارٹی پرستی کی آ گئی کتنی جان گے وہی جان گی جان گے جما ترستی دیوانا تھے ایک ایک انصاف نہیں رہتا میرا خانے کے مالک جلنا جلال فرماتا کسی فرما قوم کی دشمنی کوان نہ انصاف نہ بنا دے हक दा फैसला करो भावे अपने खिलाफ जाएंगे मरो नवाज प्रस्ती दिला ना पाई आईया सारियां सकूल समझो तीसरी आ गई कसरत प्रस्ती कसरत प्रस्ती भी मई की जिक्र है کوتے نے کمینے نے حکومت بھی حق بھی بہت کثرت پرست مر ہوگے، گے لازمی نتیجہ ہے حق کو کدی نہیں منو اگر ایک بندہ حق آ کے سو بندہ دس ہزار بندہ حق میں مخالف ہے، پوتیاں بھی منڈنی ایک بھی نہیں ہک کیا ہر کچی دکھو دیکھو ساڑے خدا کھنے بولو بولو کتریاں کتریاں خدا کنگنی کنانی چاہیے پوتیاں بولو جمہری لوگ ہی کے بعد آپی رائے فلانے دربار تجربہ چھڑکے فلانا چھڑکے فلانا چھڑکے فلانا کو بھی کسرت پرستی چھڑکے نہیں بندے سرپین پچھو ووٹ لینا دے گی اور میں پوچھنا اتنا پتا نہیں کہ اسلام ہتھ پرست مذہبی کثرت پرست نہیں یا کوئی نبی ہر نبی کے مقابلے فرد سن نفی ساری زیادہ نبی کہاں گی جانتے دسوڈ دل اس گل منگا کہ نہیں ہر دسو ایک خدا نو منیے یا کتریاں خدا نو خدا اچھا جس قوم دا خدا ایک گل ایک تو شروع ہوتی ہے اس قوم ہزار نہیں آوٹ پاؤ دور ساس ہو گیا گولی مار دیا میں تمہیں چکنا پیا تو سویرے پہ خوتی ووٹ پا تو میم کی میں جتنا تھوڑا پیا میںکا نہیں پیا میں صرف دس رہا اسلام مسلمان ہو گیا میں کسی نہ پائی میں نہیں مار رہا گل لگی ہاں جبر نہیں پاؤ پاؤ کسی بندے تین یہ لکھ لے نہ ہو گئی یہ رب والی نہیں سمجھ نہیں لگی <سلام> اللہ! اللہ! سوا لکھ نبی افضل نے جی سا نبی افسل <سلام> <صلح> ایک <سلام> <جو سوائے سلام> <لازم> <سلام> نبی بھی پچھلے بھی منڈی نبی شرح ہو پچھے ندیاں تو ایک من لے دی نہیں ہزار نہیں ہوگا اقبال کہ حیا نہیں ہے زمانے کی آس میں باقی حیا نہیں ہے زمانے کی آخمے گا سی وہ سارے چوران سیمان چوری ٹکٹی کرتے بی پردہ کر لاتے بی بیو ہو جو ہے جو نا باہر اوشی نہ تو سمجھ لے کثرت پرستی صرف پرستی تو بولو پنجہ سال استعمال میں مان لا تو استعمال میں نے کلمہ زا پ تو جلمی تو بند ہو جانا ہوک بڑھ جائے ہر سال استماع دے پہنتے پلمے نے سا نہیں چیری وزیر صاحب آئے مشیر صاحب آئے تو آخر لیا دع سے ماشا اللہ دعا کریں اللہ تعالی حلال یا حکومتی سرکاری لوگ ہوئے ہیں اللہ اللہ اللہ کو کا کی کو شرم حیات آپ غیر بھائی ماند کوئی اج کل کسی بھی آخو دعا اللہ شرم ہزار روزی کا نت دیری فیکٹری کھلی پنجہ ہزار کما لڑا تو ہزار ملے کار لبے بھی میری روزی بند تیرا کھڑے گلا سچی دع دے دیکھو ضرور دعا دے کے لیے ہاتھ میں کھتی کرتا ہے پرست یہ شرط ہے شرط ہے ہم کہتے ہیں لا لا ہاں کلما میرے کو سدھا کر کلمہ میرے کو سدھا کر نا کلم نلال میں کل سیدھا کروں کلمہ تو سیدھا ہی ہے کلمہ میں سیدھا نہیں کروں جو خیرے تو بغیر ختم ہو گئے ہے چوی لانتیاز جیسے کو مال چکھ ہے عزت قدر او سلام سلوچن گی چوٹی والا ہے پرانی نہ روک وجوہ اس لانت نالی نعمت مک ہے شخصیت پرستی لانت نال نعمت مک ہے حق کی جماعت پرستی پارٹی پرستی دی لانت نعمت مکتی ہے کثرت پرستی دی لانت نعمت حق بھی ختم ہو جانت کی مکتی ہے سو شرافت جی شرابت شرافت ختم ہو جاتی جب ہر بندہ بند ہے سلوٹ سلام عزت خدر پیسے ہر بندہ پھر پیسے کی دوڑ مصروف ہو ہے پیسہ حاصل کرنے وہ تین ویچ ہی رکھد بھی ہر پاسے پیسہ پیسہ ماں چوتھ انگریز نو تھی دہ ماں چوبی خلائے یہ بھی فی بچا وہ ماں چوبی خلائے اپنی گا پیسے ہر بند خلو ہے مال پرستی آئی شرافت دنیا کو سبق دسا گئی ہے انگریز بندے فلاں انگریز بندے، انگریز بندے، سادیا مکان آلے پنڈ والے ڈنگر جی ویشی ہوں ڈنگر ویشی چھوٹے مکان والے ڈنگرے اچھا. مال والے چوک. بندے ہوں بندے پہ کوئی نہ ہر بندہ پی گیا پیسے نہیں دوڑ دھوپ نو اج تا کر کے شرافت عزت نہ دشے لگتی کوئی بزرگ سب لکھیے انہیں فرمایا چلے اک گریاو دِن شناب دست جد کا پیسہ عام ہو گئے کلے بندے نواب دست سمجھ نہیں لگی ہوئے متعلے کی لگے کی لگے انسان بنا وہ تینو کی بنا دینا سکی ہوں رابطے اللہ ملا تین کیا چڑ چڑا جا تو مل جائے خدا جا سجدہ کرے وہ دور ہو جاتا چڑھو نہیں میں شان چڑ جان چڑھ جانا کہ نہیں پچھو تارے ٹوٹ ٹوٹ بجتے چڑھتا اتنا نبی بلی سارے تھلے تو شیتان شانبے نے وہ گلاب ہوں کچی داخلہ جہاں نہیں بندے پوت بندے سمجھتے اچھا گلاب پانی دریاوٹا سرم یہ مطلب امن والا اسلام نو کو سمجھتے بدعت سنت سمجھتے ہیں سنت نو بت سمجھتے ہیں آرام نو الاج سمجھتے ہیں الال نو آرام سمجھتے ہیں شاید نجائز سمجھتے ہیں رہی کہ نظر پوشن مار مار کے کتیاں دو خدمت کر دیل ہوتی پھر شکار ہو چوڈا کھانے ہو. ہو مکا کھانی ہو گاہ کھانے ہو اور جناب جی اگر اگواہ ہو, مصیبتوں دا شکار کھا تو کسے او مرد گوڑی کھا تو مرد دکا کھاوے دال کھاوے ہر چک مرد, مرد،, مرد،, مرد،, مرد،, مرد،, مرد،, مرد برداشت کرے وہ شہدا دیا گو ہر شاید ایماندار دس بنا کے رکھے ٹھنڈے تھان تو آشے کوئی اگیل نے آدھے عزت پا گئی ترقی کر گئی وہ گئی پھر میں میرے بزرگ سچ نہیں آخر دریاواں پانی شیر کے حکم خجا فاروق کے اعظم خدا خجا سلاح الدین یو پی پوجا آلمگیر بادشاہ پوجا نوری سنگا دلیہ سردار گل لگی کوئی گلاب پانی، شراب, شراب جدوی <laughs> <laughs> غریب مسکین شرابت دین قسط کا پیکر جو ہوں سلامہ اگلے آتے سر یار یہ سلاکے نوابری بند ہے چھوٹا سیان کتنا کر دینا چار لانت گئی چارے لانتا آگیاں چار چارت آ گئی آج گلا دی قدر نہیں رہی گلے چار جڑا مومن باہر آوے گا اسلام نے قبول کر آئی اسلام نو اور پیچھے چلیے اس پچھا گل کرائن بن دن فتنے فیتنے کوفر دی. حکومت تو نکل دے کوفر دی سن لے نشان ایک دن عام کو ایک تو ہے میرا دعویٰ میں نے کیا کلائل سنو دعویٰ کیا ہے ایک فتنا ہے فطلوں میں سے جن فطلوں کو کفار کی حکومت پیدا کرتی ہے ان فطروں میں سے ایک فتنا کیا ہے بے پردگی ہونے سے جرائم سونے ایک تو کی ضرورت ہے باہر نکلی توجہ بے پردگی ہوئی عورت اگوا ہو گئی کی ہو گئی چوک لے گئے نہیں ہوتی تو موٹے سے سٹ لینا گل ہو گاہ چانے پرچا ہوں بے پتگی سے پرچا ہوں یا اگوا سے بولو دل دسیا جی ایک دل پیسہ کس وجہ سے ہوا دو اکبر بادی سو سال پہلا پیار پرتا جو گیا تو آخر نکل گئی کرتا جو آخر نکل نہیں نکل نہیں تھی سمجھو دو چار بندے رڑ کے بنا سیتا یا اتنے بنا سیتا یا لگی نہیں اچھا قتل ہو گیا اور گومل یونیورسٹی ڈیر خان اور ڈیرا شمیر خان ایک دو مڈے جرگ ہے وہ بھی آشق ہو گیا سگو جی وہ بھی آشک ہو گیا دو نو پتا لگا بھی فلانا بھی جڑیا کلاس لڑکی مار دڑک مار دتل ہو گئے بے پردگی ہوئے کن جرم کر کے گھن بیٹھا کتنا بیج تمے ٹھیک ہوں سچی دس انگریز دیا حکومتوں پرتے سلام تو حق کے جدو حق کے تین جرم ہوں تیرا سجن اگریز ہوا کہ کچھ ہے جنا پروانے جگہ دیا گلاوا چاہ مدینے درشکا جنت تیری ہو گئی <informação> <تباش> <دلدت فغر> صرف قسم خدا ہی کر جانا اس قوم نو تک پہنچا در دلیل خوار کرا کے انتہا پہنچا ملا کافی بے بحقوف کیا جانا جنہیں کی کچھ کیا سن ہو یہ کمجھا بتا ایک بندہ ڈاکٹر yeah. آئے حکیم آئے پیا کے واہ جھارے پہلوان اور سات بوتل چاہیے خون چاہی خون کتوں لا ہائے ہائے وہ تیریا لالیاں تو سب کے حوصلو نہیں کہ اچھا پانچ مل تیرا وزن میرے کوگریز غلامی تابے داری راجیت مطمئن ہو کے پہلو برباد ہوئی مہر ہون دی اس کو دی غلامی تو شا بش جنتی ہے تو یہ جنتی جنتی کتا جانا ہے قوم کتوں وہ بیمار سوچے کہ میں بیمار ہوں جن چھارے پہلوان تو پہلو لقب مل گئے تو سمجھ نہیں لگی مرے بار کیا ہوا کب یہ اللہ کی تکری کر دیں کہتا ہے شاعر بھی ہے پیدا علماء بھی ہو بھی خالی نہیں قوموں کی غلامی کا زمانہ ہے جب کہتا ہے کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا مانتے کرتے ہیں غلاموں کو سارے انگریز دا دی تاپے داری کو بغیر دا موت پر بھی نہیں کرتے ادی غلامی یار افسوس والی گل ایجن گلا جو کتی کھا دی شروع کر دی میں فرمان پتا لگا جی نے پیزا لندن کا ویزا شکل شکل نہیں ہوں سیاح دن بخایا ماریا ایک برابر بند خبر دیا چان جی سخت پتلے سخت سال لگے موٹے موٹے جناب حساب کتاب اتنے جناب مکیاں بھی بھائی ہوں اٹھے گا توبہ کرے گا اسلامی تو جانچ چڑے گا کرتے ہیں کو غلامی کردار مسائل <تصال> کی بنا ہے بہانا تقریر سور دور آپ اگریز نے چٹو ہونے شاید پکیا رو پک آ رہو پکیا رو گا مریض نو خطرناک بیماری لگی اوٹھا مال حکیم اللہ تو تاں اٹھے گا لبے گا تو لب جائے گا جو جنگا یا بنتا شان اے مخال دن دن لبان آلے نوں لب جاندی ہوں تھی جیس لانتی نکو ایب اللہ مطمئن کی تھی کھڑا جیسے اٹھن دن دن دن اکبار کھانا سی اکبار جاندہ سی مرد نوں اٹھن دن دن آئے لٹی گئی ہوئے خیر یا خیر خا کی بہت خدا پڑا خرچ رہے بہت گسا ممبر رسول نو چاہ پانی کا پٹا بنایا فیر ہوٹل <hazard> نمکین روسو چاہیے نمکین نہیں جی نمکین بلا میں گا میں لا دیا گا تین میری مرضی سے لا دئی آنے آ دکان پہ جا کے آدھے سودا پیسا میں تگا نہیں چکنا روزی درجہ اے ممبر رسول سوا لکھ ندی روزی درجہ نہیں بنایا قلم براہمان پانی دا پھٹا نہیں کا بنا قوم کی بچے جنہوں نے ہر ممبر روٹی کا قربانی اور اقبال دے کرو ملوڈیا کرنا انہوں ہے میں رسول دی ذمہ داری دا احساس دیا نمبر روزی نہ پائے تین روز ہی پیرہ چلے روشن دان رکھا تھی سرکار نے پوچھا کیوں رکھے عرض کردہ حضور اس واسطے ہا آئے آپ نے فرمایا یار تذان دی آواز کا ارادہ کر لینا دے جہریران چند جملے بونڈ باقی کچھ میں کہڑے کہڑے ہوا انہوں گمراہ کتار چڑھتے ہیں لیکن صرف میں دو آم لفظ ہر مسلم نا خون اٹھے گا چار دولو سب خود لیکن میں گل کرتا ہوں خود وہ بھی لائی کر تھلے والے بھی لائی کر اتلے لایا اتلے والے تھلے لائے آدھے کہ ادھر ویکو اور سچی دسیا جہ نات خون تو مکر آدری کار بہت کراچی آ رہا ہے سوال آ رہا ہے کاریک رامت صاحب آ رہے ہیں بلانے آ رہے رام تو لا لا مو سو گور منچ خوش ہو جاتی ہے چلیے اگر روپیہ نہ دوں آئی سنگ سمجھو اگر اگلے سناو آگے سور نا بغیر گرو قرآن سنا بغیر سر کو ناج مطلب اتحاش کا سناو آتلا کدی تھلے آشک تھلے آدروان تھا تو دشکلا شاہدو لائی کر میں تو نہ تو بغیر نہیں ہوندا او ان لے اس صورت تو بغیر نہیں ائیں بدھوان دے گھر بدھوان آ سنگھی تالی لگدی پئی ہے خود جلدی بڑے کرے کنہیو ہے ما شاء اللہ اللہ ہم تو خدا رحمتوں لنگا کہ دغا بازی نہ کرو کہ رب تو ہے جترا ہے کوئی سمجھ نہیں گل سمجھا سارے ایک کتنے <شکا>,, جرم بنے انگریز حکومت دشمن سی سمجھو انگریز حکومت نے دشمن کافر انسان کا دشمن کافر شیطان شیتان کا پیرو کا سمجھو کیوں اللہ تعالیٰ سب کو وڈے فکرے میں کراؤ سارے طرح فکرے تو پیداؤں دے حکومت کو فکرے تو کیوں بن گئے اس واسطے کہ کافر ہوں گے شیتان کا پیرو کا شیطان دا دشمن دشمن کا سکھ کدی نہیں چاہتا کتنے پھیلا کے جرم کرا کے لوگ جرائم فساد پہلا کے سواد لینا کتے کا گلام کٹو حکومت ہوں وہ لانتی پھر پرچے روپیے لے اندر کر رشوت پتہ نہیں ہزارہ طریقے لوٹ مار کٹ تو اپنے شیطان اپنا دل خوش کرتے رگڑی رہے سد کے جا اسلام دی عظمت تو کتنے موٹ جا ختم کر اسلام آخر کیوں پسند نہیں تیرا جیل جانا پسند نہیں قتل پسند نہیں سنا پسند نہیں تو اسلام اس مسئلہ سمجھ سب جان گو سب جی جی سپ کا زہر ہو جائے مرضی سپ نوٹ مرتا جی سر کٹ دو دند کٹ لو سپے جیوا پے کسی نقصان دے سکتا ہے زہر دماغ میں چکے پاؤں گا دندا توجہ نہیں گرمائی دی کھوپڑی ہے گندی دی کھوپڑی کا سہر حکومت او دے آسمان تو کبھی سفا کی خبر تھے آئی فر جی اتے کوفر والا ایک نہیں بستا سب فرسٹ یہ اسے کوئی جرم کے سفا دسوئے ہاتھ کھڑا کر کے اللہ دے بنی جی بداریاں کترو گار لارے کام بچتا ہے جی... جی... نال دا شو زیدہ بندہ او دا یار نہیں نے جرون گلکند کی جنہیں روڑی دتا اسلام دا گلکند کی ہے آپ آگریز ہی کھوتے ہیں اک کھولے بنا ویکے رن نچتی ویکی کناہ خبر سنے گلا سانے سنے ایوان نال اے سجے بغم چیز مصروف ہو گئے کتوں فکر پہ سوچ دا موقع لبے اور سوچے یار دشمن نہیں ہے سجڑ نہیں ہے مسلم بھی ہے بربادی <سؤال> پی آئی سوچے کوئی کھانا فنکاری تو خالی ہو سوچ <سؤال> کا موقع دے اللہ فرمان خدا نو فروم بنا لیا جیان بھی آیا سب تخو بہ قوم آپ خود بنا لیا تو خدا من بھی مرنا کی دکھ بنتی ہے جی وہ خدا سی یار ایسا نے سوچا تنسان خدا بن گیا تو ایسا انسان ایسا نہیں بن سکتا خود سارے خداو تلا کر آخر خود ہے آخر ماری گئی اسلام چپ کرو ہوں گھر دیکھ کے فارتی حکومت ایک شرارت سمجھائیے کہ سارے کتنے کا بھائی بلوے جدھر دیکھو ایک اور موٹی جی گل سمجھا دینا پنجا اچھا میں تک سوال کرنا جاب تو پناہ سال سو سال پہلو بابی زیادہ ساری آج زیادہ سچی سچی ایسا جہاں کو باقی بھائی سب چھکتے وہ بھی مجھے دس زیادہ سڑ جا جی وجہ دسو اچھا یہ دسو انگریز حکومت کے دور ہے اسلام پھیلیا کہ سنگ لیا سنگ لیا سنگ ل کہ فیلیا میرے سوال کا جواب دو اگریز حکومت جدوں دیا آئی اسلام دن بن پھیلے یا سنگ یا بدیا یا کٹیا درخت وجہ جاب دن لہار پھیل رہی جب جبا اچھا ادھر دیکھو اسلام حق ٹائم کے فیل رہ سنت گھٹ رہے نے نیچریت پھیل رہی ہے واویت پھیل رہی ہے ہر برکا پھیل رہا ہے ہر جہ پھیل رہے ادھر اسلام گھٹ رہا ہے اے اسلام سنر دلتے نہیں اسلام گٹتا یہ بدھتے ہیں یہ مطلب کاروں پر ہر وجہ دسو کی اگر کسی نو سمجھ آئے تو ٹھیک نہیں تو میم پریشانی کرنی پی بولو میں پریشانی کر لوا پھر میں دو سبب دس رہا اگر کوئی فائدہ لا لے ٹکرا دکان کڑھ اے فلانا صاحبانی فلانا نہیں ہے وجہ دو وجہ نال ہر پاتل پھیلیا ہے اور ہاتھ مکیا پہلی وجہ سن اگریز دیا حکومتاں کوفر دیا حکومت کیونکہ وہ فتنے پھیلادی ختنے پیدا کر کے فیلاندیاں انگریز حکومت نے ایک بہت جتنے ہونے پیدا کیتے سن فیلائے سن بڑا فیلایا چانن چاہیے گل سب سمجھو سمجھو پہلا, پہلا انگریز اگریز لاندیا تاریف کر دی قوم بے وقوف قوم آخ جی اگریز مذہبی آزادی سی آج بھی مذہبی آزادی جمہوری شردان بھی نے مذہبی آزادی مذہبی ہر کس نو مذہبی آزادی ہے اس من مسل بنتا ہے منگی کا مسئلہ بنتا ہے, ہے. چیڑا کوئی مذہب اختیار کرے کوئی پابندی نہیں بنے کوئی پابندی نہیں سمجھو مرد قتل نہیں جانا کو کوفر جڑا مرضی اختیار کرے گمراہی خدا رسول لے قرآن کے خلاف لے جیو مرضی کرے کسی نبیاں رسول صاحب اہل بیس، کسے فیصلہ بکواس کرے یہ ہے ہر طرح کی آزادی یعنی اسلام کے خلاف اسلام والے پاک خلاف رب رسول کے خلاف جیوے کو بولے جیوے ٹھٹے مرے جو کرے سب کھلی چھٹی مذہبی آزادی سیاسی دستی سی پابندی سیاسی پابندی کا مطلب یہ حکومت کے وقت کے خلاف کوئی نہیں بول سکتا <تصفيق> حکومت اگریز <تصفيق> اپنی حکومت خلاف بولن جس طرح کہ اٹھ سولہ ایم پی او بنی کی بنی ہے 16 ایم پی او ایک دفعہ پتا سکتی حکومت کے خلاف بولنے حکومت کے خلاف بولو تے جرم تے خدا رسول دین قرآن کے خلاف بولو تے کوئی جرم اور انگریز دے بچے نے سیاسی پابندی رکھی حکومت کے خلاف کوئی بولے گا تے ساری حکومت ختم ہوگی لہذا چکو حکومت کے خلاف نہ بولن دو اسلام تے دین قرآن تے اس خدا رسول دے خلاف کیوں بولن جو تاکہ لکان کا دین دماغ خراب ہو برباد ہو, ہو. جب تو ہر بندہ کوئی سب برباد کرے گا برباد نہیں کرے گا تو ہر جب تو حکومت دو دو نہیں ہو. جب تو حکومت ہر پاسے دین خلاف اتنے برباد کرے گی ٹیم نقصان ہوتا ختم ہوئے. ایمان خراب ہونا کسان خراب ہونا سو لکھ جان گے برباد دین بدلاؤ اگر سو لکھ جسٹس ہے دولت دے درد خطے کام کا دشمن حکومت حکومت دے خلاف بولنا چر دے خلاف بولنا کہہ مذہبی آزادی توجہ اور جو اسلام کی کرتا ہے یہ دونوں باتیں فیتنا ہے سیاسی پابندی مذہبی آزادی یہ دونوں فیتنے ہیں اسلام بند کرتا انج. اسلام پہ سیاسی آزادی مطلب دنیا کا بادشاہ خیال رکھے گا بندہ اٹھ کے سوال کرے تنقید کرے آپ کے میں بخرو فاروق کے آزم مانگو جواب دینا پہ یہ فرق اندر سمجھ نہیں لگی تنقید کی اجازت نہ دے شاہ تنقید ہومیف اچھا بدھو ایڈے بنے سان بھی تمیف جدو بادشاہ بادشاہ خطرہ ہوئے گا یار ہر بندہ عوام دا میرے کو حساب لے سکتا ہے میرے پوچھ سکتا فاروق کے آدم لے کے کھڑے بندہ اٹھا سرکار مالک متی چادر ایک دی تو دو ایک لبی تھی لگ گئی کرواؤں بولنے والا گیا یار ایک میرے سی ایک میری سی پیشیے دے خلاف بولنا چرم ہوتا ہے تنقید کرنے والا سوتوں کسی دشیا بادشاہ جا کے تو دشمن مر گیا خوش ہو رو لگ میں یار وہ تو میرے انسان بڑھائی میں اپنے سیدا رکھتا تھا مت میرے تنقید احترام اسلام مذہبی پابندی رکھتا مذہبی پابندی اسلام رکھ ہے اگر کوئی غلط فرقہ اٹھے سمجھو اور دعوی کرے ہم حق کائیں اہل حق کو پیش کیا جائے گا جا. آؤ بھائی حکومت کی نگرانی میں مناظرہ کرو باس کرو کیڑا کہڑا کیڑا جھوٹ جھوٹا جس لے حق والا حق ثابت ہو جائے اسلام ہے جیڑا جھوٹا ہوئے گاڑا وڈیرا راہ برڈر بنیا گا اسلام آ گا خبردار آج تو بعد تیری تبلیغ پابندی تعداد میں فطرہ نہیں پھیلا سکنے جدو جھوٹا ثابت ہو گیا دعوت نہیں چاہیے مولانا کشا نے پاپر لایا مشکل کشا نے حضرت ابد اللہ پاس بھیج کے مناظر کرایا جب مناظرا ہوا آپ سکار نے پادی لا دی تخلیق نہیں کر سکتی ہاں مصیبت روکا گے مستے جا کے نماز پڑھ کے لیکن تو قتل نہیں جنہ چیر تسان قتل وارت ملک شروع نہ کی جی تصا قتل کرنے شروع کی تے پھر حکومت <تصفح> مسئلہ نو سمجھا رہے حکومت دا جی کا فرض بنتا ہے کہ جیل وارت کا بازار خراب کرنا سب اسلام کا سبل بت اسلام اجازت نہیں دل دیکھے رہے عوام ایک دوسرے لڑ لڑکے فساد کا شکار ہو کے برباد ہو جائیں گرو نے کھانا ہی یہ دنگا فساپ کا سیلانا تھے یہ اسلام اجازت جاری ہم مساطے پہ اہل سنت کا تحفظ کرتے ہیں اگر کسی نے مسجد دے دے تو اہل سنت کو کھویا ہم کلاشن کو لے کر آ جائیں گے کلاشن پوسے ماریں گے فلان کریں گے فسا تھی تو لئی وہ اہل سنت نہیں خارتی ہیں خارجی اپنے کے سوا باقیوں کو قتل اور عوام کو عوام کے ساتھ مارنا لڑانا جیز سمجھتے ہیں اعلی سنت عوام کو عوام کے ساتھ لڑانا آرام سمجھتے ہیں سمجھنے لگی بے شانی تاریخوں کی ہے فلانی تاریخ تو فلانی تاریخ تو فلانی تاریخ منشور کیا پھر مساجد کا تعارف اور میں چل آن پیسی تری مت ماری بھابی دشمنی قانون نظام حکومت ہے جدھر لڑائی جن خیر مساجد کا تحفظ منظور ہے سڑک مسیح آ گئی وہ بچا معلوم ہوا یہ یہی وجہ ہے ان کو کہو ان کو ایم سے خلاف ادھر ایک تقریر کو ان ایم کم کو دہشت کرتے ماتا ہے نہیں یہ دہشت گرد کنڈا گرد کنڈا جماعت ہے فسادی ہے لاکھوں بندے ختم کر چکی ہے لوگوں سے سدر شکتی ہسٹا لیتے ہیں پنجابیوں کو مارتے ہیں پٹانوں کو مارتے ہیں شریک کیوں کو مارتے ہیں کن کتوں کو کیوں نہیں مارتے تو جو فا پیتا ساتے کا کے کے میں مسلمان نہ کٹا سابتی نہ کرا میری تو مانگتی اپنے منہ سونی پیڑے کو کٹاواں اتحا وہ ہکا بکا میں کہ ووٹ لڑتے ہوتا سی چنگی لڑتا فارک لڑتا سی کہ میں بول لڑتے ہو کہ میں شا شیعہ ووٹ لڑتا نہیں کر ووٹ بھی ہے کہ میں کہ شیقابل ووٹ لڑ دا مطلب یہ ہے شیو تو حکومت دا حق حاصل ہے لیکن جی ووٹ لیا دا ہوں. سانو حق حاصل ہے جب ووٹ لیا ہو میں کیا دس ہوئے شا نوٹ من کے شیا کی حکومت دا حق منیا ہی کہ نہیں چل لان پیا اسلام کافر حکومت دا حق دینا لان پیا اسلام کے نہیں دے گا کافر کو کہاں دے گا ملدیجر. ملدیجر. اردو پترو لو برباد کر دے ہو, کے اس قوم گے بر برباد کرتے انگریز نے کی کیا سی سیاسی بولو سیاسی پابندی رکھی مذہبی اسلام کی کرتا ہے تاکہ لوگوں کا دین مذہب خراب نہ ہوتے ہاتھ فرون نہ بنے دونوں گلا دل منڈی کہ نہیں منگا اٹلیاں نے کہ نہیں कितने लगुआ बंद कितने लगूए अंग्रेज बहन चौध आया मान चौधान बोलना इस्लाम खिलाफी बोली आओ ताकि नित नए ना, मजहब कितने पैदा होरारत पैदा हो खत्म हों जा कुमराही गुप्र फैलता जाए ऐसे वे करके इस्लाम हे जनाजरा हो जाता साबित हो जाता लग जा उल्टा जो हक वाला जवाब देने उठद रद उठदी ओन फ अंदर कर देंगे हमले करने वाला मुजरिम नहीं گجروں نے عجیب نتیجہ نکلے پھیل دی گئی پھیل دی گئی مرزائیت مرزائی کافر قرار دے دیتے گئے لیکن دس پھیل رہے نے یا کام ہو رہے کیوں کہہ رہے وہ جہ شیتالی ملا کٹے ہو کے کافر قرار دے کرایا سی انہوں بنے واسطے کرار دیا اور فولہ کٹے ہو گیا سر جیسے سارے کٹے ہو گئے خود مدائی کو کافر کرار دیں لانسی کافر ترار دے نہ لانسی اسلام جدو کسی کا ہے. اسلام آتا ہے جب یہ مرتد ہو گیا اب تین دن اس پر اسلام پیش کرو تو کر کر کر نہ کرے تو سر قلم کر لو مرتد کو قتل کیا جاتا ہے اور لانٹیوں قتل کرنے کی بجائے کافی دیکھ کا پھر ملک کر دیا لیکن وہ اکلیت وہ جمہوریت میں ووٹ نے حقوق نہیں سارا کچھ وہ دن ب دن بد سولہ بنے یہ انگریز حکومت کا فتنا ہے کہ کیونکہ کتے نے مذہبی آزادی یا آدھا مرزائیوں کو بھی حق بنتا ہے تبلیغ کریں جو مرضی کرے جتنے مرضی مسیح بری بان ہے تو بولو تنے پو میرے سامنے ہوں نک چ مار نکیل نکیل ترسی پا کے کل کلو رسا بڑا اتنی مہربانی ممبر جوگی نا کلے جوگے کاش سمجھ جی کہ کوئی نہ جب مذہبی آزادی ہر مذہب گندے تو گندا پھیلے حق دے پابندی لگی ہے حق سنگ رات سمجھ لگی کیوں وقت دے ایس ویکو بھائی میرا سوال جواب دینا سکول دیا کتابیں امام احمد رضا کا ذکر ہے پیر ملی شاہ کا میاں شیر رپانی کا ہے پیر سیال ویکا جی مطالعہ پاکستان چا تعلیم چاہے اردو کسی پسے فکر یا بزرگ کا شاہ صاحب پہلیا ہے ک ل ایڈا مخالف سی انگریز گورنر ملن گیا آپ پتہ لگا انگریز ملن کے آؤں گا آپ بے قرار ہو گئے اللہ کی بار کا یا اللہ تو میں تو مسلمان موم نا می مل کیوں گا تو میرا پیر بےقرار ہوا نا بےقراری ربش کافر در تل رب نے اتو ہی پیشہ موڑ دتا گورنر پیچھا ترنگیا خیر ہر توجہ بھابیا دارلو منگتا سکول کتاب لائے مخانا جام سو سجن سجنا یا دشمن دشمن کے سوچ کے دسیا جی گل اہی کری ہو سجن کتاباں سکن کا نیلام سارا اگریز سزرگ اگریز نے اپنے دشمنا کا سکر آن دتا پڑے ہوں باپی ابلیے دلت وجوہ اتر بریلوی کا پڑن گیا چارا دے کے پتا کوئی نہیں لکھیا ہے یہ ای بےمان بےمان آخر دوسرے لفظوں میں انگریز کا حکومت اور انگریز کی تعلیم نے لائنوں کو فیلایا حق والوں کو کے کری گل اور ہوئے جی سی اپنے چڈا جنہوں نے اپنے سمجھتے نہیں اپنے نہیں یہ نیتری ہے جن کو تم سنی اور تحریر کے سمجھتے ہو یہ جی نیتری لوگ ہیں سنی وہی ہے جو امام احمد ریفر کی نگاہ میں سنی جو کی حکومتوں کے ساتھ ہے وہ نیتری ہے ہمارے سنت سے پہلے کیا بولتے اپنے اپنے اپنے اپنے اپنے بینتا ہی تو کٹے ہمارا کوئی اپنا نہیں سوائے اہل حق اور اہل سنت کے اور اہل سنت وہی ہیں جن کو امام اہل سنت سننی اللہ یہ بلے نیتری امام احمد رضا اور جن کو نیتری کہا جاتا ہے نیتری اور نیتری گرپت ہوتا ہے یا نیتری تمراہ ہوتا ہے ہمارے امام اہل سنت سنو جڑا بندہ آخ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑےس سکولہ ہے فرمایا نیتریے دیران سارے ملا علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے میری پوری چین چلی بول گاؤں میں کسی نے حتیم المبل کرتے ویسے تھا کوئی فرضی جو جو یہودیت کے کسی بھی منصوبے سازش کے ساتھ ہم نوار متفق ہوا وہ نیچری ہے ہم کو نہیں کرتے جی سکول تالیم نا سوال کرنا پھر ایک گل سمجھ آ گئی مظہم حکومت آزادی دوسرا تعلیمی نصاب نساب تریف کرے گا مجھے نکل گئے تو سمجھ نہیں لگی گئی پیت کی ہزور کی ہر پاسے عام کر دے جاتا آم کیتی ہے دہشت گرد یہ فسادی نے جناب سے امتحان پسند نے یہ ابھی کرتے مرد نے چاہے تو فرق ادر نہیں کرتی جی اخلا چاہے تو مطلب یہ نکل جان کے کھیتی بنا کے پانی فساد سارے فساد فساد اج پوری دنیا کا مدعا لیا سر وہ سبب صرف فرنگی حکومت اور سیاح سیفا کا قلم دے چنگے بھی ہے فرنگ खुद बहुत खड़ा किसी बाल आंदोलन मरो मरदू दो सिवाय अंग्रेज के जुल्म तो अंग्रेज के फितरिया दुनिया फसाद नहीं फसादे पाया बर्बादी समझ आ गई नहीं हम मेरा एक सवाल रह गया आखिर जिला दसो अंग शह दसो अंग्रेज की हकूमत जी सारे पुपन का मुख دا دا کی سارے فتنیا بٹ دس ہو کہ شہری شہ مک جائے انگریز کی حکومت مک جائے میں سارا دین پڑھنا چاہوں سکول سویرے مک جان ان پڑھ بندے رہ جان سکول نہ پڑھے ہون قرآن شرائے اسلام ठंडू अनपढ़ सच्ची ग अंग्रेज की हकूमत चलती बॉर्ड भी सलाह लेंगे इमाम अहमद रा सलाह लगा अंग चलती है सकूल की पढ़ाई बंद हो जाए अंग्रेज हुकूमत चलेगी मैट्रिकता शब्द रखी कदी बी एक्त شرط ہر اس واسطے انہیں ہیں وہ شرط سکول دی تعلیم دیا کوئی ہونے کے فیتنیا کا موٹ ہو لیکن تو نہیں دا جی کو دعوے دار میںا کر فرما پردار شیتان جیڑا پھر دا فرما بردار گا وہ شیطان دا بنے گا کہ رحمان دا شیتان کا فرما پردار بنانا جاجے بنی حکومت حکمرانی شرک کا بھی مٹھ بن گئی دی حکومت نو بنے گا کوئی کو شیسان کا پرماتم رحمان کیسو سمجھنے کی حکومت کہ آسرے کھڑی ہے سکول مت گئے کی حکومت کا مسترا وہ انگریزی حکومت سارے فیتنے پہ چل رہا جس تعلیم دے دے دے تعلیم دے دے دے دے دا کے شرکنیا کا <تصفح> <تصفح> مقام فرد ہوا کہ نہیں بنایا پتھر گنا ضرور لینا کلو جب سمجھ نہیں آج میار ہائے ہای ہائے پہچ کے پہ تک جو پہنچے لانتی منا دقبال آ شربال کا لکھ دے مت شیر لکھتے ہیں سفر کے کا لکھا لے میں ہے ہر فتنے فٹاد ہر قبر الحاظ ہر سے شرارت کا مٹ ہے ہر بھن جب کی مٹ ہے وہ تعلیم ہے وہ روشنی ہے وہ نبی نے گھرایا ماسل طرف چاہے چین جانا پڑے وہ نبی ہر جوڑنا ہے، صرف ایک حکومت کی حکومت کا سارا رنگ ڈنگ سمجھا پڑھا کر کیونکہ سارے دی حکومت ساری سین شکتی کا مٹ کمت سارے فکنیا حکومت تو حکومت چلایا جاؤ میں سکول پڑھ لو پینٹ پا لو تاریخ من لو ٹی وی رکھ لو سواری کر دو ایک کام کرو انگریز کی حکومت دی بچے ہاتھوں چلاؤ جی بیٹھا چاہے ایسا نہیں سمجھ میں اس بہن چوک سب نو پتا کہ میں اج دیا چھوڑے پوکھر کا سہر اس رنگ نہ شریف کام کوئی شریف کوئی نہیں ہر بندہ ہر پاسے شرارت ہوئے ہر بیچ میں ہر برائی کی تحریک پائی گئی اپنی حکومت دارے. <تصفح> <تصفح> لہٰذا میری حکومت رہا ہو سکے ادھی پنٹی تک جی رہے گا قسم ادا دے پکا آئیڈیاں رکھا حکومت مولویوں کی لندن میں داڑی موچ مال گھر ٹپر پینٹ پاؤں سدام آؤ سدام کلا میں متحدہ دے آڈر ایک منکار کیا پینٹ دم بچے نے کہ نہیں منسوبے لانسی کے موت دا دشمن تو سر خوشی تاریخی بڑی تاریخی دو بندے لوک سمجھ کے پورا کھوتا لوک سمجھ ایمانس کے نہیں سارا سو داڑی سکتا ایسے بندے مک جان تو میں پوچھنا اس پالیا اقبال نارن سے آیا جیسی نہیں مارن سے آیا جی ہے کیوں وہ بہن سو گا سی انگریز حکومت تمہارے لیے رب کی رحمت ہے مسلمانوں کا فرد بنتا ہے اس کی تعداد اسماعیل دل بھی بارشیاں کا تیو کہانوں سنت کا رشید اس کے لکھا ہے جدو سن اگریز ہندو سکھ اٹھارہ سو ستوجا کی جنگ لڑنے سن سا بندا مسلمانوں لڑ گیا انگریز اپنی حکومتاری کر وائی کتاب فخر نہ لکھا پالیا وہ خدا بندیا کو, کیوں کی کیونکہ ایس تعلیم نال بٹا کو بولو سکول پڑھائی نال انسان کی دشمن اسلام کی دشمن انسانیت کی کاٹ تنگے فساد کا واحد سبب क्यों बढ़ती है सारे दंगे फसादाकू मतलब फैक्ट्रिया समझो जैक्ट्रियांस दें कु जो कि है। जेडियां जेडियां लग जाए ना इस مکھن بھی کلانے پتا ہے سالتا نہیں اگلے بہت سائی باؤ پوے مکھن کلان کے سوٹا انگریز کیوں فیکٹری اس کام کی فیکٹری مل رہی بجلی مل رہی ہے وہ آدھا ہے میرے نے میرے پال میری ایل کر کے جی پتا لگ جائے کہ میری بوکنگ یہ ہے حرام ہو پتا لگ جائے اگر تعلیم نبی ہونا سی انگریز کا اقبال کی گل کرنا کر شرجا ملا نہیں ختم دس <laughs> اس لال مسے میں تکلیف کی بہت سڑک کمیٹی آن لگے لنگر دا وقت ہو گیا میں تھوڑی چکی آ میری یہ دعا اپریل بھی جدو مرے دے کے کیونکہ شہاد کا تیت ہی ہوں گزرا ہے ملاد کے موقع اخبار ملاد سے پانچ پنج شہید ہو گئے مجاہب مبارک اچھا تو بچوں ذرا اقبال کہ لڑت فرنگی نے کہا اپنے پیسر سے اقبال کا ظاہر اور بات اور ظاہر فرنگیاں ڈال کے فرنگیت ساری روحانس کی فطرے میں سمجھ نہ رہے اور لفظ لاٹ لگلش کا لفظ ہے اس نے انگلش کا لفظ بولنے کی بجائے فارسی بڑھایا ہے اندو ایسا غصہ رکھتا استعمال کر سکتا سی نیچر مزا لیا اپنی شاعری استعمال کی بنایا جاؤ بڑھا دو فارسی ایک لرد فرنگی نے کہا آپ سے منظر کو کر کے سینے میں رہو کا نا تو بہتر کرتے نہیں ماتوم کو دیکھو سے کبھی کرتے نہیں معوم کو تیزوں سے کبھی دے بیچارے کے حق میں ہے یہی سب سے بڑا ظلم پر رے پہ اگر فاش کرے کا شیر تعلیم کے تیزات میں ڈال اس کی خودی کو ہو جائے ملائم جدھر چاہے سے تاخیر میں ایک چیز سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب سونے کا حوالہ ہو تو مٹی کا ہے ایک ڈھیر یہ شیر نے تو میں مطلب پنجابی ایک سمجھاوا کسی پروفیسر کی مانگ کی ضرورت نہیں سمجھا سکے پنجابی کی تھے समझा की फैक्ट्र समझ नहीं आती इस्काले पुतो का सरदार बड़ा लांति कह रहा है अपने अपने थले आमले शैतानी अंग्रेजा निताब कर दिया पा वो पुत्रो ए गल सुनो हकूमत करने का गुर दसा थ पूरी दुनिया के मुसलियां अगर हकूमत करना चाहते हो तो गुर दसा गुर उन्होंने आख्या जी सर सार सारी भी। सार तले जी सर मां चौधन सारी जी आख्या उन्हें आख्या हुकूमत का रा सीने रखना है जरा दस रहा अगर खोलिया जा ना इत काम खराब हो जाए खोलिया जा ना मुसलिया में सिर्फ ढेड च रखना है سر کی انہیں آخیا صرف جیڑی میں تعلیم بنائی تعلیم نو ای جا آج دیکھیے مسلمان دا ایمان پیر یہ ہے سخت خاص سونا خالص سونا جڑا ہوں دا نا خالص پہچان ہوتی ہے پزاب سٹو تو نہیں کاندھا رنگ نہیں جا سکتا پیزاب یہ کھا لے سونے کی پہچان ہوتی سونا پیزاب سٹو گے رنگ گیا جہکی لوگ ہوں نا سونے وہ بچارے بنا کے جدو لیا تو ناکام اے تھے ہی ہونے کامیاب بھی ہو جی سی جی نقاب ہوتے سونا پتے اٹھ جی سودا رہی اگریز پہ پترو میرے ستانو شتونگڑوں ایمان سونا جی سونا لیکن میری سونے نو تجاب نہیں کھاندا لیکن میری تعلیم کا دا تجاب اڈ تی سونا کھا لے سوگے ہومالے پہاڑ جاٹو پاری جا سونا ہوگی ہوا لے سونا پہاڑ دا تو میری تعلیم ایڈی لانتی سنا سونا مٹی دا ڈیر بن جانا سونا نہیں رہن لگا کی مطلب پتر ہوئے گا خوش دا پتر ہوئے گا کتب دا پتر ہوئے گا بلیر دا پتر ہوا بڑے پچے پہنا سارے مسلمان دا میرے سکل کی پڑھائی آئے گا لانتی ترین کلا نہ بناواں بےغیرت نہ بناواں بے بناواں تالیم شہر سونا ایک تھا چاندی ایک لوہا پلانٹ لگے ہوئے سخت تو سخت لوہا پچیت جانا ہے ہو جی اگے دیں سچا چیو کا لگا ٹائی سیتی سوٹ لگے گا سوٹ سیتی ٹرال چ لگے گا غیر تعلق میرے جو پڑھائی میری پڑھے میٹرک تک صرف پہنچ جائے کتنے تک جب میں پیر تک اوپر تو چکلے کا پرمٹ نہ کری چکل کا پرمٹ ملدا کہ نہیں بولو بڑے اگریز کی مشینری حکومت ادھر میں اسلام کی مشینری اسلام نہیں لگ سکتا لانتا اے ممکن ہی کوئی تعلیم کے سیانے آدھے نے کٹی برفی محال کے دوروں رنگ تھوڑا جہا رلتا ہے جی शेख चोखा लग गया <laughs> रंग रलाल नाल शेख नहीं बन जाएंगे समझ नहीं लगियो एजा देखो ना خالی ظاہر ایک ہوگی شاید ایک دس تو بہتر سی آرکار میں سنیا تھی تعلیم نوان کر دیا ہو بہتر آپ اٹھے لوش پیا لیا آپ چپ کے آدھے ماسٹر مولوی صاحب کی بات بدتمیزی کی ہے میں کہنا دن صاحب کا آپ کہ آدھے برش آپ فرمانے پورش ڈنڈا ہی مارنے ہونا مار وہ کل ہے صاحبہ نہ آپ فردانیا تعلیم تعلیم تو تعلیم یہ تعلیم نہ ایک کے اسلام سے فرماندھ ماسٹر جی میں تو بھی حرام کرنا اور نکاح حرام کہنا عبادت مولوی صاحب لگتا ہے ہی ہیلے بنتی ہے مولوی صاحب آر شاج حرام کی جی فرمند بریمانا میں گوشت حرام چندر حرام ہوں میں <سؤال> نکاح جہیا دیا بہن محرم رشتے نے انہاں انہوں حرام ہیں میں عبادت اللہ تو سوا ہوراں بھی حرام ہن <سؤال> میںرام آن دیا تی کوئی وزاحت کر سیدی تلیم ہلاک یہ کیوں نہیں آنا کلام میں <سؤال> جس سا <سؤال> خبر نہ علم ہو. <سؤال> نہ ہوئے, پتہ نہ ہوتا بندہ ماریا جانا پھر آدھے جان بچ پہ چلا مریض سے دکھ مل گیا ہو سچی دسیا جی کیا دا حاصل نتیجہ تڈے سامنے ہر قسم سچی دسیا جی اگر دھوکھا تا ہونا شی. اگر تیا پیڑ ٹوپی آگے پورکھے لے کے جانا جی نانیاں دادیاں لیندیاں سن باہر پھر ٹوپی والے برخے لے کے آدر بدکاری پڑھائے جی آئی آئی بغیر ماری جانے بار آپ برخے دیکھتے رہے ہیں لیکن سچی دس برخے نال نکل گئی کو دستیا جو سکول سو سکول جفی جائے بازار ہو لگ دو بازار چ لت منہ سے منہ کسی جگہ <laughs> کسی جگہ سے تھلو چڑھائی کڑا کسی جگہ چڑھائی کڑا ایویں ہوئے پورے ملک ہر پاز گلی روڈ تھان دکان ہوتے ہزار مشاغ کی تجربہ ہر تھان سے ننگی گیر مردہ نے چوڑی بیٹھی دستی ہے یہ سکول نے جان پڑھ نے अच्छा तो वो जेडे हम जो खली आने वेक के खरते पैण के आ सौदा खड़ा तो एवं नहीं बना के मारे जाते दसो वेक चलते खुद थले बने खड़े ने ए, ए क्यों बेख़बर मारे गए सिर्फ बेदायर गए सारा कुछ वेख के दसो साडिया नानिया का सन जिम्मे अज सा ने हाथ परे करो घर की चार दिवारी टोपी आन <laughs> ایک رنگیا سچ میں نہیں لگ ہوں میرا سوال ہے یہ دسو نانی گیا سن یا تھی گیا فیصلہ کروی کرو جی آ نانی دادی گی اچھی گندی ماں کے پوپر بنے جی تھی گیا نے تھی گندا پیو بنے ہوں کہ کنو گندا آخر دوبارہ کرنا دراصل بولو نا یہاں نانی نا آخر نا سانداری بھی لانتا پاؤں گی آخر لانتی سیکھا بس کتری تیار نہیں آؤں لانتی جی تھی نانی دا سرخ تعلیم نبی نام جو لوگ سور کا بچہ ہونا जवाब दें बर्फी समझना उदी के वर्ग लगे ने लगे ने इस्लामिया कॉलेज चांदी का वर्ग नहीं सच्ची दस इस्लामिया कॉलेज के चुख इस्लाम दिन मैसी निकलिया دشمن نکلے اچھا اسلامیہ چیشتی بندے چنگے تھے منگ میں شاہ جی سکول ہے شعور شاہ جی میں شعور کی صاحب خود شعور تھی آ جائے پتا ہے خود کعور سمجھتے لکھنا پڑھنا تعا جائے اکلر کھڑا ہے لکھنا سارے جگ کا جانتا ہے جناب ہسپتال لکھن مال لایا لڑکی نمبر لکھ جانے لڑکی چاہیے لڑکا نمبر لکھ ہے لڑکا چاہیے تو یہ نمبر ہے ایک تھان سے میں گیا اگر گانڈو چاہیے تو یہ نمبر ہے دس خدا بھی کر لٹری لکھا کھڑا دیا اگر گانڈو چاہیے تو یہ نمبر ہے اور سچی ان انپڑھ ہوں है वो मेरे रब मेरे रब मुसलमान अस्ती जाके एने नंबर से आखी हो गई گولی پتہ نہیں کینو کینو پیر پڑائی پڑیے سارے میں کلیا میرے کو سیدیا سیدیا گلا دل نہ میری واپس کر دیا تلا کنگی ہوتا ہے جاندی جیلے سکوال پیپ پتا نہیں اٹاکے جی تلا کنگ تو سڑک جانا راول پنڈی پنڈی کھیپ تو رستے چوک آ میں تماشا ویک اسے سڑک ہے شہر والے کو شہر والے تالے لوگ بھی پتا کلومیٹر دس برجیاں بن دیا ہر برجی کنجرا نے لام مٹا دون لکھا کرو اچھا کرا سڑک چڑے لفظ بول رہے ہو جی توٹر سائکل گیڈ چیز سچی دکھا جائے لفظ کہ رکھ رہا جی پڑھے لکھے لوگوں کا نام لا لڑتا گھر بنتا ہے گلر جان گے کتو گے کتوا گلر یہ بچ دن یا خرگوشن سارا انٹرنیٹ کے کتور کالج <laughs> <tost> رکھ نام کترا پبلک سکول خدا بھی کرپیا نہ میرے حضرت صاحب نے حکایت کھولے پیام ہے نا ارشک اچھتا بھی گواہی دے اوئے انسان کیوں نہ تعلیم وہ ہوتی ہے جو انسان کو جانور بنا دے یا جانور کو دوس تعلیم کی ہوگی تعلیم کی ہونی چاہیے لیکن یہ تعلیم جو چل رہی ہے یہ بھی مشید کے دم قدم سے چل رہی ہے وہ حکومت جنہیں تیرا نور سے حکومت نہیں سے آئی وہ تند دے سب دے آئے انہیں ہر کھانے کان جا کشمیری رٹے کاٹا جی گل کی ہے آپ کیا محترما استانی محترما بتاؤ نہیں بتاؤں استعمال کر رہی تھی ٹوٹ گیا پوری خواہش نہیں تھی کیا عورت تبلیغ, کے لیے عورت تبلیغ کے لیے باہر جا سکتی ہے بالکل جا, جی. جی. جا سکتی ہے جی جد مرد کل پہ عورت جان پہ آن ڈک سکتا ہے لیکن اہم ہے واپس نہیں آپ واقعیے ٹاؤن علاقہ روڈ گئی شیے شیے گھر ہے تبلیغ کر شیعہ ہے نیڑے ہو کے سننا بی ہونا تکلیفرد حضرت صاحب مطلب لین آیا لا لیا تو سکھا میرے تلاک چل میرے حضرت صاحب شنکڑے مجھے ایمان نیبی پارکشی نئی اور سو سوا لکھ نبیات ایک عورت کا نام لے سوا ایک عورت کا نام لے کہ تبلیغ تبدیلی غیر نال تعلق باہر جان کی اجازت کو بھی تقریب نہیں گھر ڈر پہنگ اس واقعے ایک رسول ندی اور آئی جد ڈے لوگ مبلک بنے وہ اس حالات بنے جان متفق موڈا متفق یار یہ ماشاء ماشاءاللہ مسلمان بننا جی آلم سمجھ وی پر عالم نہیں آ سکتا بلکہ مومن نہیں آ سکتا جو ٹی وی پر آیا تو مومنٹ نہیں ہوتا ساڑا ہے کوئی مسلمان مائی دلال آن کے میرے نال باس کر کے میرے صرف ایک سوال کا جباب دے میں رکھ وی میں مومن نہیں آ سکتا جو آئے وہ مومن لوگ کجر تھلے سائرل پاسری فلاں فلاں جنا پا کے لگی پھر اگا پیچھا بخان پھر تھلیاں کم نے جنوب ندی کی ویرت کا سبق ملیا ہے بنیادی گل <سؤال> جاندھ میں تینو برائی ہو تو کہ نہیں جہاں ٹی وی آس چینل اگر اس برائی دے خلاف بولے ہر یہودیت کے خلاف بولے نقرانیت خلاف بولے بولے اگریز دیا حکومت نظام قانون کے خلاف بولے بس سچی سات برائی مسلمان ہوں گا مومن ٹی وی میں آتا نہیں جو ٹی وی میں آئے گا چلو ہماری اے اس مول کے لیے عام السلام علیکم